وقال تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين سادك الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللہمارن الحق حقاً ورزقنا اتباعاً وارن الباطل باطلاً ورزقنا اتناباً آمین یا رب العالمین انبیاء اور رسولوں کی حقیقت سے متعلق فلاصفہ نے بھی بہت سی کاوشیں کی ہیں بہت سوچا ہے بہت کہا ہے اور اکثر و بیشتر غلط کہا ہے عام لوگ بھی سوچتے رہے ان کے بارے میں اور انہوں نے جو کومنٹس دیے ہیں رسولوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حکیم میں کوٹ کیا مسلمان فلاسفہ میں سے بھی ابن سنہا بڑے مشہوروں میں معروف ہیں انہوں نے بھی غلط سوچا نبی ایک خاص مدت تک اپنی قوم میں رہتا ہے سیرت اور کردار کے لحاظ سے وہ ایک انوکھی ہستی ہوتی کوئی داغ اس کے دامن پر نہیں ہوتا اخلاقیات بلند ہوتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت سے پہلے اسادق وال کہلاتے تھے پھر اچانک ان میں ایک تبدیلی آتی وہ غیب کی خبریں دینے لگ بعض لوگوں نے اس کو مرض سمجھا یا ائو اللہ نزلہ علیہ ذکر ان کا اے وہ شاہ جو کہتے ہو میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے ذکر نازل ہوتا ہے تمہیں جنون ہو گیا بیماری ہے علاج کرواؤ ابن سینا نے بھی یہ بات کہی بڑی عجیب بات کہ نبی کی قوت اقلیت جو ہوتی ہے وہ انتہائی کامل ہوتی ہے وہ اپنے نفس کے اندر وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے جن کا باہر میں کوئی وجود نہیں ہو جیسے سویا ہوا آدمی خواب دیکھتا ہے سنتا بھی ہے لیکن باہر اس خواب کا کوئی وجود نہیں ہو کہ اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی خاص قوت اقلیہ جو جب زیادہ ہو جائے جسے کہتے اوور کوالیفائیڈ تو نبی زیادہ اسٹیشن پکڑنے لگ۔ اور اپنی ذات میں وہ صورتیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا یعنی جبرائیل وغیرہ کچھ نہیں تھے یہی ہمارے منکرین حدیث کہتے ہیں. تو نبی کی حقیقت کیا ہے ایک مدت کے بعد ایک عمر گزارنے کے بعد اچانک کیا ہو جاتا ہے اور نبی میں وہ خصوصیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے جن کے سامنے وہ بشر کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے اس کا بچپن بشر کا سا ہوتا ہے اس کی جوانی بشر کسی ہوتی ہے وہ بکریاں چراتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے اچانک نبی کی ہستی کا ایک دوسرا پہلو اس کے سامنے آتا ہے اور یہیں آ کر وہ ٹھٹھر کر رہ جاتے ہیں. حضرت عباس کو بھی اسلام قبول کرنے میں کتنا عرصہ لگا گھر کے آدمی تھی. نبی کی حفاظت کے لیے رات تیسرے پہر بھی حضور کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے لیکن وہ جو پہلو سامنے آتا ہے اس کو کیونکہ وہ غیب کی چیز ہے اور جب تک انسان کا ایمان غیب پر نہ ہو غیب پر ایمانیات کی ابتدائی ایمان بر رسالت سے شروع ہو نبی پر بحثیت بشر تو مکے والے ساروں کا ایمان تھا محمد بن عبداللہ کو وہ مانتے تھے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کروایا کرتے تھے ان کی سوئی کہاں آ کے اٹکی جب کہا گیا کہ اب یہ اللہ کے رسول ہیں نمائندہ ہے اور وہ چیزیں اللہ سے لیتے ہیں غیب سے ان کا وہ رابطہ ہے جو تمہارا نہیں یہاں پہ آ کے آپ کے تایا ابو لہب اٹکتے رہے بھی نصیب ہوا نبی کی بشریت اور نبی کی نورانیت یا وہ ہستی یا وہ پہلو یا وہ ڈائمنشن ان کی شخصیت کی جس کا رابطہ غیب سے ہوتا ہے اور ہر وقت رہتا ہے منقطع نہیں ہوتا ہے. یعنی نبی کی بشریت سو جاتی ہے بشر نیند آتی جسم تھکتا ہے زیادہ نرم گدیلا ہو تو نیند لمبی بھی ہو جاتی نبی کی بشریت سوتی لیکن نبی کی نورانیت جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے وہ آن لائن رہتی وہ اللہ کو آن ڈیمانڈ اویلیبل ہوتی لہذا جب آپ سے سوال کیا گیا متفق عالیہ حدیث ہے کہ عام آدمی اور نبی کی نیند میں کیا فرق ہوتا آپ نے فرمایا نبی کی آنکھیں سو جاتی ہے نبی کا دل نہیں سوتا وہ ہاتھ لائن پہ ہوتی اس وقت بھی وہی آ سکتی ہے فون کر کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ فیکس لگائیں ذرا جب بھی اللہ کو ضرورت ہوتی ہے نبی اویلیبل ہوتا ہے وہ قلب جو ہے وہ نبی کی دوسری شخصیت ہے آپ دیکھیں جو چیز بھی اہم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا قلب ہے ہارٹ آف سٹی جہاں زیادہ تجارت ہوتی ہے زیادہ رش ہے زیادہ دکانیں ہیں وہ ہارٹ آف سٹی ہوتا ہارٹ آف پرابلم جس کے گرد پورے کے پورے مسائل گھومتے ہیں وہ جو قلب ہے وہ قلب یہ لوتڑا نہیں وہ قلب مقام کا نام ہے جیسے کا اللہ جو کعبہ مقام کا نام ہے یہ گھر بیت اللہ ہے خدا نخواستہ کل کو اس کو گرا دے اور بہت دفعہ گر چکا ہے تو مقام کعبہ کا اپنی جگہ رہتا ہے تواف پھر بھی جاری رہتا ہے یہ گھر نہ بھی رہے تو جاری جائے گا نماز پھر بھی اسی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے گے یہ نہیں کہتی جی گھر ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا ہمارے نہیں کعبہ نام ہے مقام کا زمین نیچے دو کلو میٹر تم کھود کے لے جاؤ تو بھی جگہ کعبہ وہی جگہ رہے گی وہ مقام کا نام ہے۔ گھر کا نام نہیں گھر گرتا رہا ہے بنتا رہا ہے گرتا رہا ہے بنتا رہا ہے عالم اسلام میں کم از کم چار پانچ دفعہ یہ بنایا گیا ہے اس سے پہلے کتنی دفعہ گرا تو جس طرح وہ مقام کا نام ہے کعبہ اسی طرح قلب اس مقام کا نام ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاغا کہ نبی کی ان دونوں شخصیتوں میں سے اہم کون سی ہے وہ بشریت والی صفت اہم ہے یا نورانیت والی صفت اہم کہا گیا کہ انسانوں کے لیے بشریت اہم ہے اس لیے کہ پیغامات وہ پہنچا رہی ہے کر کے کام وہ دکھا رہی ہے گوسلکار کے نبی کی بشریت دکھا رہی ہے کہ ایسے کرنا ہے سنتے نبی کی بشریت کی ہمارے سامنے لیکن نبی کے لیے وہ جو نبی کی نورانیت ہے جس کا رابطہ رب کے ساتھ ہے وہ لیتی ہے تو دیتی ہے نا بشر نبی تو چالیس سال پہلے بھی مکے میں تھے نبی کی بشریت تو چالیس سال پہلے بھی مکے میں تھی وہ رسول اس وقت بنے جب نبی کی نورانیت کو ایکٹیو کیا ان دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن حکیم میں ہر قوم کا یہ اعتراض اللہ نے کوٹ کیا آپ ہماری طرح بشر ہیں مسئلہ یہ کہ اگر تو وہ یہ کہتے آپ نور ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کل اناما آنا باشاروں مسلو کو میں نا ابھی انہیں بتاؤ کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بادشاہوں مس لو نا بریلوی تو نہیں تھے نا اس وقت وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ بشر ہیں تو پھر انہیں یہ کہنا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں پہلے ان کا اعتراض کوٹ کیا ہے کل انہانا بھاشا رہو مس میں ہوں تمہاری طرف بشر میں نے کہا کہ نہیں ہوں تم جو چیز بھول رہے ہو تم جس چیز کو اگنور کر رہے ہو یہ ہے یو ہے میری طرف وہی کی جاتی ہے تمہارے اوپر کیوں نہیں کی جاتی تم جو کہ مہانتا بھاشا رہو مس لو نہ انتہا بادشاہو مس لو پھر میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی کیوں نہیں آتی تم یہ سٹیشن کیوں نہیں پکڑتے اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی ایکسٹرا صلاحیت ہے اور انہیں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ ہماری طرح بشر ہیں لا لاؤن ضلع آلائی نال اور نہ را سرکاری ہمارے گھر کیوں نہیں آتے صوفے بھی بچھائے ہوئے ہیں اتر بھی چھڑکا ہوا ہے ہمارے گھر کیوں نہیں کچھ ڈلہ میرے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتے بڑے بڑے فلسفی ہیں ہمارے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں لاؤن ضلع علئی نل ملائیکا اگر ملائکا نام کی کوئی چیز ہے تو یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتی آپ کو کیوں نظر آتی او نا ربانہ یہ ہم اپنے رب کو دیکھتے کیوں نہیں لا لازل قرآن والا راجول من القر یا تعین عظیم یہ کسی گریٹ ہستی پر راب نے کیا کسی عظیم آدمی پر دو بستیوں یعنی طائف اور مکے کی دو بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا نازل ہوا بھی تو بکریاں چرانے والے یہ اعتراض ہم اور یہ اعتراض اس لیے کہ وہ نبی کی وہ دوسری جو شخصیت ہے اس کو نہیں مان دا. اور اسی کا نام کفر تھا محمد بن عبداللہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار تھا وہ جو دوسری ہستی جب آپ نے اعلان رسالت کیا اعلان نبوت کیا جبرائیل آئے تین بار دبایا ہے نورانیت کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو پھر جبرائیل پیچھے رہ گئے اور محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور ایک بار نہیں گئے بار بار گئے جب نماز فرض ہوئی پلٹ کر واپس آئے تو فرمایا علیہ السلام پوچھتے ہیں سرکار کتنی نمازیں آپ کی امت پر ہوئی فرمایا پچاس کا یہ بہت زیادہ ہے جائیے اپنے رب سے تخلیف کرو گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے, پھر آئے پھر گئے آخری بار پانچ رہ گئی ان کے ساتھ اللہ نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ دیٹس آل منع نہیں کیا لیکن ایک بات کہی فرمایا یا محمد یہ اخمسن وہی اخمسن بھی یہ پانچ ہے مگر یہ پچاس پلٹ کر آئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے پانچ بہت ہے میری امت دو نمازوں کی استقامت نہیں رکھ سکی ہے آپ چونکہ رم سے خدا تھے سمجھ گئے کہ وہ جو بات کہی تھی نا یہ خم و خمسون فرمایا نہیں انی صحیح تو مجھے حیا آتی اب میں نے تو اب اللہ کی تقدیر میں اب بھی وہی پچاس ہے فرمایا لا بدل القول و جائی بھی میری بات مرتی نہیں ہے تیرا ہم نے اکرام کر دیا ہے لیکن اپنے کاغذوں میں نمازیں پچاس ہی رکھی ہیں تیری مان کے پانچ کر دی ہیں جو پانچ پڑے گا پچاس دوں گا پچاس تو بار بار گئے ہیں. ہم ہے بشر جبرائیل ہے نور ہمارا اور جبرائیل کا کوئی جوڑ نہیں جنات آگ سے بنے نبی کی ہستی میں نور اور بشر کا جوڑ ہو جاتا ہے اس میں جبرائیل کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے رازا جبرائیل اس کے پاس آتا عمر کے پاس بھی نہیں آتا ابو بکر کے پاس بھی نہیں آتا چاروں سلسلے جا کے تصوف کے بھی دونوں سے جڑتے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیکن جبرائیل نہیں آتا اس لیے کہ وہ چیز محمد میں ہے جو جبرائیل کو سوٹ کرتی ہے عام آدمی تحمل نہیں انہوں نے کہا فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا اللہ نے فرمایا ولاؤ جالنا ہو کن اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے ولاؤ جالنا ہو مالا کن جالنا ہو ہم اس کو بھی انسان بنا کے بھیجتے رجل بنا کے بھیجتے سمجھ لگے اب ہم اگر جبرائیل کو بھی بھیج دیتے تمہاری ہدایت کے لیے برائے راست تو تم جبرائیل کی اصل حیثیت کا برداشت کرنے کا تمہارے اندر قوت نہیں تھی لہذا ہمیں اسے بشر ہی کی شکل میں بھیجنا پڑتا مرد کی شکل میں بھیجنا پڑتا و لالا بسنا الہ ما البسون اور اس کے بارے میں بھی تمہیں وہی شک پڑا رہتا اس لیے کہ جبرائیل کی نورانیت پھر بھی چھپی رہتی جیسے محمد کی چھپی ہوئی تمہاری نگاہ سے ہم اسے بھی مرد بنا کے بھیجے جیسے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم سابت یہ ہوا کہ جس طرح وہاں کوئی نورانیت تمہاری نظروں سے پوچیدہ رہتی اور تم اس کو بھی کہتے کہ تم ہماری طرح اسی طرح تم محمد کو بھی کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا یہ جا رہا ہے میں نے حوالہ دیا تھا پچھلے درس میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا قال لا تواصلو سو میں مت رکھو روز کا روز روزہ افطار کر لیا کرو قالو فن فا کا تواصل اے اللہ کے رسول آپ تو وصال کا روزہ رکھ آپ تو افطار نہیں کرتے تین تین دن, دن چار چار دن افطار نہیں آپ نے فرمایا انی لاشتوں کا آہاد میں تم میں سے کسی جیسا بھی نہیں ایک بات پھر فرمایا انی لاس کا ہے آتے کہتے ہیں اسٹرکچر کو انی لاشتوں کا ہے آتے کم میرا سٹرکچر تمہارے جیسا نہیں ہے پھر فرمایا انی لستو مثلکم میں تمہارے جیسا نہیں اس معاملے میں تم مجھے فالو مت کرو ورنہ کہتے ٹھیک ہے خود کھاتے پیتے بھی رہتے اور ان کو کہتے روزہ رکھے رکھو بتا دیا ابھی تو ادا ربی میں رات کو رب کے پاس ہوتا بخاری کے الفاظ ہیں لسٹوں کا إِنِّي تم انی اس میں کھلا دیا جاتا ہوں پلا دیا جاتا ہوں میری نورانیت چارج ہو جاتی ہے مجھے حوصلہ ہو جاتا میری فیڈنگ کا کہیں اور بندوبست ہے کسی اور ذریعے سے فیڈ کر دیا جاتا ہوں جیسے اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو ڈرپ بھی لگ جاتا ہوں اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی میرے لیے کوئی اور بندوبست ہے اس معاملے میں تم میرے جیسے نہیں ہو لہذا میں تم پر یہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ تم بھی میری طرح سو میں رکھو اس کے باوجود جب آپ کو پتا کہ کسی صاحب نے سو میں رکھا ہے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کے پھر سومے وشال رکھنا شروع کر دیا اور فرمایا میں میرے پیچھے میں دیکھتا کتنے دن رکھو گے مہینہ رکھ لو ان کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود الفاظ کیا ہیں تحریم الوصال اف اس روزے میں وصال کرنے کی حرمت حرام ہے تم مت دادا جو آدمی روزہ افطار نکلتا اگلا روزہ رکھ لیتا اس نے حرام کام کرتے کام کیا آپ نے فرمایا نہ تو وہ روزہ دار ہے نہ بے روزہ کوئی روزہ نہیں ہوتا فرمایا سورج گروب فوراً روزہ افطار کرنے کی فکر کرو جب تک تمہیں یہ اللہ کی حد کا خیال رہے گا تمہارے اندر خیر رہے گی جس دن تم روزہ لیٹ کرنا شروع کر دو گے افطار اس دن تمہارے اندر سے خیر نکل جب آپ نے سنا کہ کسی صاحب نے روزہ وسال کا رکھا ہے آپ کے منع کرنے کے باوجود تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں غصے سے شروع ہو گیا جیسے کسی نے انار نچور دیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پر اور آپ نے فرمایا اباؤ میرے قسمت اچھی تھی لوگوں کی تیسرے چوتھے دن چاند نظر آ گیا رمضان کا آپ نے فرمایا اگر یہ چاند نظر نہ آتا تو میں دیکھتا تم کتنا میرے پیچھے آتے کیا تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں مجھے فالو مت کرو میرا معاملہ دوسرا ہے انی اتام ہوا اس کا میں خلاف بلا دیا جاتا ہوں تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں یہ ہے دوسری شخصیت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی احکامات لیتی ہے بشریت عمل کر کے دکھلاتی اور یہ ہر نبی کے اندر ہوتی یہ حصہ ہر نبی کے اندر اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ نبی کے اندر جبرائیل کی نورانیت بھی ہے بلکہ جبرائیل سے بڑھ کر ہوتی عام فرشتوں کو تو آپ چھوڑیں فرشتوں کا سردار جبرائیل اور آسمان پر اس کی بات یوں ہی مانی جاتی ہے جیسے زمین پر محمد کی مانی جاتی ہے صلی اللہ علیہ مسلمانوں مطاع اللہ نے فرمایا جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے ان کی نورانیت سے بھی زیادہ نورانیت پائی جاتی ہے نبی کے اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو پھر جنہیں شک شبہ پڑا ہوا نا کہ مہراج کیسے ہو گئی نبی کی وہ شک ختم ہو جاتا جب راہی لاتا ہے جاتا ہے آسمانوں سے زمین پر زمین سے آسمان پر مومن کو نہ کوئی اعتراض ہے نہ کوئی شک ہے نہ کوئی عجیب محسوس ہو اگر اللہ تعالی نبی کی نورانیت کو ایکٹیویٹ کر کے آسمانوں پر بلا لے پل کے اندر تو جس کا ایمان بالغیب ہے اس کے لیے کوئی عجیب بات نہیں عشا کا زندہ آسمان پر چڑھ جانا اگر ایمان بالغیب ہو وہ تو کوئی عجیب بات نہیں جبرائیل جاتا تو عیسا بھی جا سکتا صرف نبی کی نورانیت کو ماننے کی بات ہے گئے بیٹھے لیکن عیسا کی بشریت کو واپس آنا پڑے گا اور جس طرح ماں کے پیٹ سے بشر کا آنا ضروری ہے اسی طرح قبر کے پیٹ سے ہو کے جانا ضروری چوتھے آسمان سے عیسا کو واپس آنا پڑے گا مرنے کے لیے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ماں کے پیٹ سے آئی ہے قبر کے پیٹ سے ہو کے آفت میں جائے بشریت کے اپنے تقاضے اب وہ اعتراضات ہیں وقالو مال حاضر رسول یاقول تام ویم شیف لسواخ یہ کیسے رسول یعنی انہوں نے دیکھا باہر نبی کے اندر بشریت کے تمام تقاضے ہوتے وہ ماں ارسلنا قبلا من منا المرسلی نہ اللہ انا کو لو نہ تعام ومشو نہ فلسو جن <وَذُرِّيهًا> ہر نبی کی شادی ہوتی ہے بچے بھی ہوتے ہیں بیویاں بھی ہوتی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اس چیز کو سامنے رکھ کر جب آدمی دیکھتا میں بھی کھاتا پیتا ہوں یہ بھی کھاتے پیتا ہوں آپ یہ بتائیے ہمارے یہاں عام طور پہ مرشد یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اگر کھاتا بھی ہے تو کوٹلی میں کھائے مرید کے سامنے نہ کھائے پرنس آغا کریم ایک دفعہ لان میں کھانا کھانے لگا باہر تو اس کے کسی مرید نے اس کو کھانا کھاتے دیکھ لیا تو بے ہوش ہو کے گر گیا کھاتا بھی ہے یہ کیسا خدا یہ خدا سمجھتے اسماعیلی گاڈ انکار وہ کہتے ہیں خدا ان کی شکل میں آیا تو یہ عام طور پر کوٹھی میں بند غار میں بند ہفتے میں ایک دن نکلنا ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی کوٹھی میں نماز پڑھنی ہے لوگوں میں گھل مل گئے جیسے ہماری افسر شاہی کو سکھایا جاتا کہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھنا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ تم ان جیسے نہیں ہو نہیں بیٹھ پیچھے بیٹھے تو اسی طرح ان کا بھی یہ کرائٹیریا تھا کہ مریدوں میں زیادہ گلو ملو مت تمہارا روب جاتا رہے نبی کے بارے میں بھی ان کا گمان یہی تھا کہ کم از کم کوئی اوپری چیز کھائیں یا کلون امی کا تم جو کھاتے ہو یا کالو ما تا کھاتے بھی وہی ہیں جو تم کھاتے ہو یہ پیتے بھی وہی ہیں جو تم پیتے ہو یہ شام کو تھیلا لے کے مارکیٹ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے سودا لے کے آ رہے ہیں آٹا لے کے آ رہے ہیں گھی لے کے آ رہے ہیں یہ کہا کام اسی طرح اگر کوئی آدمی آپ بھی رہتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے بازار سے سودا لے کے آتا ہے گھر والوں کے لیے بچے اسکول چھوڑنے جاتا ہے کبھی بھی اسے ولی اللہ کو نہیں مانے گا ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے جو غار میں ہوتا ہے یا جنگل میں ہوتا ہے دنیا کا یہ تصور ہے اسے دنیا سے کیا لگے اللہ کا ولی بھی بن جائے اور بیوی بچوں والی موج بھی کرے چپڑی اور دو دو سرکار یہ تو پھر ہم سے آگے نکل ہم تو دنیا دار ہیں ٹھیک ہے یہ کام کرتے لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ولی اللہ ہیں یہ کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے تو پھر شادی بھی کی ہوئی ہے بچے بھی پالے ہوئے ماشاء اللہ وہ بھی فکر ہے کھاتے پیتے بھی تو یہ بڑی اوپری اور سارے اعتراضات یہاں کوٹ کی رسول یہ کیسے رسول ہے یا کو تام کھانا کھاتے وہ یم شیفیلس واق اور بازار بھی جاتے بازاروں میں چلتے ہیں تجارت کرتے ہیں اسی طرح آگے چل کے کہا ہل ہاضا اللہ بادشاہ روم مسلو کم افتاہ تحر تم تم سے ان میں تمہیں سوائے بشریت کے کوئی اور چیز نظر آتی ہے ہال ہاضہ اللہ بادشارو مسلو یہ سوائے تمہارے جیسے انسان کے کوئی اور چیز ہے افتاہ تہر تم جادو پر ہی مان لے آ رہے ہو جادو کے پیچھے لگ گئے ہو وہ انتم تم تم کو بھی یہی شک پڑا تھا کہ موسا بھاگا رہا یہاں سے تو لازمن اسے کوئی جنگل میں جادوگر ٹکر گیا ہے اور یہ سی کے چند ٹرکس آ گیا اور کہتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا چبر کرو ہم تیرے جیسے جادو گھر لے کے آتے ایک دن مقرر کر لیتے ہیں تو ہم کو کیوں ڈراتا ہے موسا ہم بھی تیرے جیسے بندے لے کے آتے جادوگر مقابلہ کروا دیتے کا یا موسا فلا نہ کا بے شہر مسلے ہی فجال بینا نہ مودن لا نخلو والا انتہ مکان انسو ہم تیرے جیسے جادو گھر لے کے آتے تو ہمیں نہ ڈرا یار تیرے جیسے لے کے آتے ہم. اور فضال بینا نہ اور بہینا کا معاہدہ نہ کوئی دن مقرر کر لے اپوائنٹمنٹ رکھ لے اپنی اور ہمارے درمیان جگہ مقرر کر لے نہ ہم اس کے خلاف کریں نہ تو اس کے خلاف کریں. اسے یہی شک پڑ گیا جادوگر آئے موسا علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے جادو کریں گے یا ہم جادو کریں گے فرمایا کالا بال کو انہوں نے کہا کہ تم پہلے ڈالو جو ڈال اصل میں اسے جو مسئلہ تھا وہ اجداہے والا تھا وہ جو آسا اپنی حیت تبدیل کر لیتا صرف اتنی بات سے کہ انہوں نے نبی کو پہلے بات کرنے کا موقع دیا ہے ادب کیا نبی کا اور کہا کہ سرکار آپ پہلے کریں گے ہم کریں پروردگار کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی ایماندی مسلمان ہو گئے تو پھر نے کیا جرم ان کے متھے لگایا اس نے کہا کہ اچھا یہ تمہارا استاد نکلا ہے میں تو سمجھا تھا جاگرد ان لا کبیر حکم اللہ جی علامہ کو یہ تو تمہارا مرشد نکلا ہے میں سمجھا تھا کہ تم اسے بڑے جادوگر ہو. ان لا کبھی یہ تو تمہارا بڑا نکلا یہ تو تمہارا گرو ہے انا ل مکر مکر تو منہ ہو فل مدینہ تم جنگل میں طے کر کے آئے ہو یہ نورا کشتی ہو رہی تھی انزا ل یہ چال تھی تم نے پہلے موسا کو بھیجا اور پھر موسا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تمہیں بلا اور تم نے پہلے طے کیا ہوا تھا کہ ہم جا کے ہار جائیں تیری واہ ہو جائے مانا پھر بھی نہیں قید پڑ گیا ان کی دعا پر تو کیا کہتے ہیں کالو یا سہرو ادو لا ربا کا اے جادوگر اپنے رب سے کہنا بارش برس آدے یہ مصیبت ٹل جائے جادو آپ نہ صحرا تو فرماتے ہیں سرو فرماتے ماں ہاضا اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے تمہاری طرح بشر کے یورید آئیں گے تفزل یہ تمہارے اوپر خام خواہ اپنی فضیلت فوقیت داغ بٹھانے کے چکر میں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا میں ابھی فلاں شیخ سے مل کے ہوں میں ابھی نواز شریف سے بات کی میں نے وہ, وہ ابھی فلان سے بات کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خامخواہ داغ بٹھاتے ابھی اللہ نے مجھے یہ کہا ابھی جبرائیل آئے اور یہ بات بتا کے گئے ہیں میں نے ابھی ابھی آسمان کی چرچراٹ سنی ہے میں نے ابھی طلحہ کی ہور کو جنت میں دیکھ لیا ہے ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت میرے سامنے آئی میں نے کوچا توڑنے کی کوشش کی لیکن پھر چھوڑ دیا کہ یہ غیب کی چیزیں غیب میں رہنی چاہیے یورید آئی تفم یہ تمہارے اوپر اپنی بڑائی بٹھانے کے چکر تمہیں لیڈر مان لیا جائے مکے والے اکٹھے ہو کے سردار آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یار سردار بننا چاہتے ہو بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہماری عادت تو نہیں ہے کسی کو بادشاہ بنانے کی لیکن ہم تمہیں بادشاہ بھی مان لیں گے مگر یہ سارا یہ چکر چھوڑ دو گھروں میں طلاقیں ہو گئی ہیں بیٹا باپ کے خلاف ہے باپ بیٹے کے خلاف ہے بھائی بھائی کے خلاف ہے ماموں بانجے کے خلاف ہے افرا تفری پھیلی ہوئی ہے ہم تمہیں بادشاہ مان لیتے ہیں مگر یہ سارا کچھ بند کر کوئی شادی وادی کرنی ہے ہاتھ رکھو کروا دیں گے کہاں کرنا مال کتنا چاہیے بتاؤ اکٹھا کر دیں گے تو یہ تین چیزیں ہیں جس کے لیے دنیا لیڈری کرتی انہوں نے نبی کو بھی ویسا ہی لیڈر سمجھا فرما یہ تو سب کچھ تمہارے بس میں ہے اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کے رکھ دو تو بھی یہ کام ختم نہیں ہوگا یا تو محمد کی جان چلی جائے گی یا کام پورا ہو. صلی اللہ تو یہ بڑھائی چاہتے ہیں تمہارے اوپر شاہ اللہ الحمد اللہ ملک اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینا چاہتا تو وہاں بندے مک گئے آسمانوں میں کوئی فرشتہ نہیں فارغ وہاں پہ فرشتہ کیوں نہیں اس نے نازل کی ماں سمے نا بحضافی آبائے اللہ ہمارے پیو دادے نے تو یہ چیز ہم نے سنی نہیں کسی نے کہا پیو دادے میں تو کوئی نبی نہیں آیا بڑے بڑے نیک لوگ تھے اللہ بخشے مسجد سے نہیں اٹھتے تھے مگر نبی کوئی نہیں ہوا صدقہ کرتے تھے خیرات کرتے تھے آتم تائی کتنا دیالو تھا مگر نبی کوئی نہیں ہوا ما سمینا سمے نہ فی ہاضا رین اگلا اعتراض ما آزا اللہ بادشاروں مثلکم کم یا کو لما تا کو لونا مین یا شرابو مما شرابون والا ان آتا آ تم بادشار مسلا کم اور اگر تم اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کرو گے اور وہ بھی اطاعت مطلق جو نکل گیا ہے منہ سے وہ قانون بن گیا ہے ایسی اطاعت تو پھر تو گاٹے میں رہو گے قوم سمود نے حضرت سالے علیہ السلام کے متعلق یہی کہا آبادار واحد کیا ہم اپنے جیسے بشر کے پیچھے لگ جائیں اس کا جواب رسولوں نے کیا دیا ان بشرسلو کم بالکل ہم تمہاری طرح بشر ہیں کس کو انتار ہمارا باپ بھی ہے ہماری ماں بھی ہے ہمارے بیوی بچے ہیں ہمارے داماد ہیں ہمارے خسر ہیں میرے چچا ہیں میرے تایا ہیں ان سب کی رشتے داریاں بشر محمد کی بشریت کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ ٹھیک ہم تمہاری طرح بشر ہیں ولیکن اللہ یمن علینا نا لیکن اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا تم اس احسان کا انکار کیوں کرتے ہو ولیکن کن اللہ یمن علی میں یشا اس کو چاہتا اس پر احسان کرتا اپنے کام کے لیے چن لیتا اور چنتا اسی کو ہے جس میں اس کو معلوم اللہ عالم و حسال رسالتا اللہ کو معلوم ہے اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے کس بندے کے اندر وہ صلاحیت اس نے رکھی تم مشوروں سے نہیں کہہ سکتے سو بندہ لے کے جائے اللہ تو اس کو رسول بنا لے اللہ کو معلوم ہے اس نے رسالت کی وہ نورانیت کس کے اندر رکھی چن علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں ہر نبی سے بکریاں چروائی گئی بڑی محنت کا کام ہوتا ہے بڑے صبر کا کام ہوتا ہے اسی طرح جس طرح تبلیغ صبر کا کام ہے لہذا وہ کورس کروایا جاتا ہے ہر نبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسا بکریاں چرا رہے تھے ایک بکری بھاگ گئی اور موسا کو اس بکری کی اتنی فکر لگی وہ اس کے پیچھے دوڑتے رہے پورا ریبڑ چھوڑ گئے تھے دیکھیے ادھر اس کی فکر نے پورے ریوڑ کی فکر بلا دی ایک بکری نے اور اس نے سارا دن دوڑا دوڑا کے اس کو پکڑا تو غصہ نہیں کیا پیار سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اس کو ٹٹول رہے ہیں کہیں لگی تو نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر تجھے اب میرے اوپر ریم نہیں آیا تو ت نے اپنے اوپر تو ریم کر لینا تھا تو کیوں بھاگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس دن فرمایا موسا تو نے نبوت کھری کر لی یہ ہے نبی کا خبر اسی لیے بعض دفعہ آبا صاحب طلح ابن امیں مختوم آئے ہیں مگر حضور کو فکر لگی ہوئی ان لوگوں کاش یہ لوگ بچ جائیں آگ سے اپنی نہیں حضور نے پیسے نہیں لینے تھے ہم تو چلیے کسی پیسے والے کی کو تھوڑی سی پرائرٹی دیں گے بھی تو اس لیے دیں گے مسجد کے لیے چندہ دے دے گا مدرسے کے لیے چندہ دے دے گا مگر نبی کو یہ فکر نہیں نبی کو فکر یہ تھی کہ یہ بچ جائیں آگ سے اور یہ اگر بچ گئے چونکہ یہ اپنی قوم کے سردار ہیں ان کی پوری پوری قوم بچ جائے نبی کو یہ فکر اور کوئی فکر نہ, نہ ان کی دولت کی نبی کو کوئی پرواہ جس کے ہاتھ لگانے سے پتھر سونا ہو جائے اس کو ان کی دولت سے کیا تعلق جس کو اللہ پیشکش کرے کہ عہد کو سونے کا بنا دو اور تو خرچے اور کم بھی نہ ہو تو وہ ہستی پیسے سے کیا تعلق رکھے گی فکر یہ تھی جیسے فرمائے اظہبر آؤن بگڑی اس کی پوری قوم تھی لیکن فراون اگر مسلمان ہو جاتا پوری قوم مسلمان ہو جاتی وہ اپنی قوم کا ہیرا تھا بہترین آدمی تھا اپنی قوم کا جیسے بجائے فضور نے دعا کی لیکن جیسا کیسے کیا گیا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے داری کی بنیاد پر ہدایت تسلیم جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت ابراہیم کے والد کو نہیں دی حضرت نو کے بیٹے کو نہیں دی حضور کے چچا تایا کو نہیں دی رشتہ داری کی بنیاد پر ہدایت نہیں بٹتی حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگا کرتے تھے تاریف و اللہ کی جس نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی تو بلال کی باری پتہ نہیں کا بات اپنوں میں ہی بانٹتے رہتے نا چاچے تایوں کو مسلمان کرنے بلال کی باری آتی بھی یا نہ آتی اس نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار اور ابو لاب کے گھر کی دیوار مشترک ایک دیوار تھی ایک دن دیوار کے درمیان میں بائیں طرف حضور کا گھر تھا دائیں طرف ابو لاہب کا گھر تھا نہیں ملی سلمان فارسی کو کہاں ملیے گا کہاں سے آیا ہدا طلب پیدا ہو وہ اپنی قوم کا ہیرا تھا مٹی چڑھی ہوئی تھی اس کے اوپر میل چڑھ گئی تھی اس کے اوپر کاش وہ علیہ اسلام جیسے جوہری سے صفائی کروا لیتے دادا بڑے عجیب الفاظ استعمال معلوم بڑے عجیب انہ بلا فراؤن افل ہلکا ہی لان تذکر اس سے پوچھ اگر تیری مرضی ہو تو میں تجھے صاف کر دوں وہ گرد ہٹا دوں تو ہیرا ہے لیکن گرد چڑی ہوئی ہے میل چڑی اگر راضی ہو تو ہٹے گی نہیں راضی ہوا نہیں ہو فقل حل, فَقُلْ حَل یہ سوال حَل ہے ہللہ کا علاح تک میں تیری محل ہٹا دوں جکات اسی سے بنا ہے مالوں کی محل کا نام زکات ہے جو پاک کر دیتی ہے مال کو محل نکل جاتی فکل حل کا علاح تذکا <زَكَّة> اور آہدیا کا علا رب کا میں تیرا ہاتھ پکڑ کے رب تک لے جاؤں تو اس سے ڈر جائیں نہیں مانا تو یہ فرمایا اللہ کا فضل ہے جس پر چاہتا ہے کرتا ہے نہ کوئی نمازیں پڑھ کے نبی بن سکتا ہے نہ کوئی چلے کاٹ کے نبی بن سکتا ہے نہ کوئی خیراتیں کر کے نبی بن سکتا ہے نبوت وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے جس میں بھی رکھنی تھی اسی دن رکھ دی تھی جس دن آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کی شکل میں تھی. کوئی آدمی کوالیفائی نہیں کر سکتا ولایت کے لیے کوالیفکیشن ہے اس کی پری ریکٹس ہیں اگر آپ پوری کر لیں ولی بن سکتے فرمایا قرآن کا کوئی ٹکڑا گرا ہوا ہوتا ہے رستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جس جگہ وہ پڑا ہوتا ہے وہ نور ہے فرشتے نورانی مخلوق ہیں آپ دیکھیں کو میٹھی چیز آپ رکھتے ہیں آپ کو خوشبو نہیں آتی چھپا چھپا کے رکھیں چیمٹی پہنچ جاتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہو. ہماری سمیلنگ پاور جو ہے اور ہمارے جو سننے کی ہے وہ ایک خاص فریوینسی ہے وہاں تک ہم سن سکتے ہیں اس سے نیچے ہم نہیں سن سکتے چیمٹی سن سکتی اور اس سے زیادہ بھی ہم نہیں سن سکتے ہمارے کان پھٹ جاتے اس طرح سونگنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں تو یہ صلاحیت اللہ تعالی نے نبیوں کے اندر پہلے دن سے رکھ دی باقی کوالیفیکیشن ہے جو بھی محنت کرے گا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ولی عبادت سے بن سکتا ہے نبی نہیں بن سکتا اس لیے کہ اس کے لیے جو ایکسٹرا سہولت کی ضرورت ہے وہ اللہ نے پہلے دن رکھ دی فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں دال اور رابطہ رابطے لائن مین کا کام دے. عام بندے میں پیدا نہیں ہو سکتا فرمایا زالے کا بے ان کانت اتیم روسول احمد بل بنا فاقالو آبادارنا یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے واضح ہدایات لے کر تو انہوں نے کہا آ بادشاہ رو یا اب بشر اٹھ کے ہمیں گائڈ کرے گا بشر اٹھ کے ہمیں ہدایت دے دیکھیے جو ہم سے غائب ہو جاتے ہیں ہم سے دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک افسانوی تقدس ہمارے یہاں ہو جاتا ہے ان کے ہم اثر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں وہ تقدس نہیں ہوتا وہ ان کے زمانے کے لوگ ہو ہمارے اہم کو امام باد والوں نے مانا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں تو ان پر بڑے بڑے مفتی کفر کے فتوے لگاتے رہے جن کی بنیاد پر انہیں در بدر ہونا پڑا اور پردیس میں ان کی وفات ہوئی اسی طرح نبی چونکہ اسی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے انہی کے بڑھ کے جوان ہوتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے بھی جیل کی لاش کو پہچانو چونکہ اس کا سر تو کاٹ دیا گیا تھا تو آپ نے نشانی بتلائی کہ اس کی فلاں ٹانگ کا گھٹنا جو ہے وہ اس پہ زخم کا نشان ہوگا وہ چیک کرتے رہے مل گیا تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے گھٹنے پہ زخم کا نشان آپ نے فرمایا بچپن میں میری اور اس کی لڑائی ہو گئی اس میں اس کو چوٹ لگی تھی زخم لگ گیا تھا مجھے وہ یاد تھا تو ان میں کھیل بڑھ کے بکریاں چرا کے بیری توڑ توڑ کے کھا کھا کے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بیٹھے ہوئے تو فرمایا کہ اس قسم کی بیری کھایا کرو اور اس قسم کی نہ کھایا کرو ان سے بخار ہو جاتا ہے کہ حضور آپ کو کیسے پتا آپ نے فرمایا جب میں بکریاں چلایا کرتا تھا تو میں بیری کھایا کرتا تھا اور مجھے تجربہ ان کا کہا کہ حضور آپ بھی بکریاں چلاتے فرمایا ہاں میں مٹھی بار کھجوروں کے عوض بکریاں چراتا رہا ہوں. یہ نبی کی بشریت اچانک نبی یہ کہتا ہے کہ اب میں ہنستا ہوں تو یہ قانون ہے میں بولتا ہوں تو قانون ہے خاموش رہتا ہوں تو قانون ہے میں اٹھتا ہوں تو قانون ہے میں بیٹھتا ہوں تو قانون ہے جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح قانون ہے جو میں کھاتا ہوں وہ قانون ہے جس طرح میں نہاتا ہوں وہ قانون ہے اب میں آواز دوں تو نماز بھی پڑھ رہے ہو تو چھوڑ کے آ جاؤ پہلے میری بات یہ اطاط ابو جہل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا جس طرح یہود کو کوئی شک نہیں مسئلہ اناکہ ہمارے اپنے زمانے کا ایک آدمی اٹھ کو ہم اس طرح سے رسول مانیں ہمارے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ عالم زندہ ہوتا ہے فتوے آتے رہتے جس دن مر جاتا ہے صبح کے اخبارات میں سب نے خط لکھا ہوتا ہے بس ایک خلا پیدا ہو گیا ہے آب علم کی دنیا میں بڑے نیک آدمی تھے آج بینجیر مار جائے تو کل میاں ناجی کا بیان آ جائے گا بورڈ مدبر دبر سیاست تھی اور اب ان کا خلا پورا نہیں ہو سکتا اور بڑی لائق فائق تھی اور فلاں ڈ گے لیکن آپ کہتے سب سے بڑی چور ہیں. یعنی چلے جائیں تو زندہ باد اور زندہ ہے تو مردہ بات تو اپنے زمانے کے لوگ انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ ان کے اور ہمارے خاندان کا شریکہ ہے لاگت بازی ہے انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے شربت پلانا شروع کر دیا انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے اونٹ کے اونٹ جبہ کر دیے تاکہ ان سے زیادہ اور جب معاملہ یہاں تک پہنچا سر سر سے اور گھٹنے گھٹنے سے جڑ گئے ہیں پتہ جب زور لگاتی دو پارٹیاں تو سر جوڑ کے زور لگاتی اب انہوں نے اچانک کہہ دیا بنو آشم نے کہ ہمارے اندر رسول آ گیا ہمارے ایک بندے پر وہی آنا شروع ہو گئی اور رسول بھی ہوا ہے جس کے بعد کوئی رسول نہیں چلو ہم اگر یہ بھی ہوتا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو چلو ہم یہ کہتے ہیں دس پندرہ سال بیس سال بعد ہمارے اندر بھی ایک رسول آ جائے گا معاملہ برابر ہو جائے گا رسول بھی ہوا ہے جو کہتے میرے بعد رسول ہی کوئی نہیں اب اگر ہم مان لیں تو ہمارے خاندان کی تو ناک کٹ گئی نا وہ جو صدیوں سے ہمارا آپس میں ٹاکرا چلا آ رہا ہے وہ یہاں آ کے تو ختم ہو گیا تو اسے شک نہیں تھا پوچھنے والے نے بھی یہ سوال کر کے قسم دے کے پوچھا تھا کہ عامر ابن الحشام میں قسم دے کے تمہیں پوچھتا ہوں کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ محمد پر وہی آتی کہنے لگا دیکھو جس بندے نے آج تک بندوں پر جھوٹ نہیں بولا میں کیسے یہ مان لوں کہ وہ خدا پر جھوٹ بولتا ہے محمد جو بات کہتا ہے وہ لیکن ادھر مسئلہ ہماری پریسٹیج کا ہے ہماری انا کا مسئلہ ہے. ابو طالب کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا یقین نہیں تھا تھا قبائلی تعصب میں وہ حضور کی حفاظت کرتے رہے کہ اگر بتیجا مار دیا گیا تو ناک کٹ جائے گی اپنی ناک کی خاطر لیکن جہاں تک ہدایت کا معاملہ ہے تو کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں بعد میں تانا دیں کہ ابو طالب آگ سے ڈر گیا تھا اِنِّ آر. میں آگ کو شرم پر ترجیح دیتا ہوں آگ میں چلا جاؤں گا شبیر میں شرم آر برداشت نہیں کر سکتا کہ بعد میں کوئی میری اولاد کو تانا دے کہ تمہارا باپ آگ سے ڈر گیا دیکھیے ایک مزاج اس قوم کا کہ جس چیز پہ ہار گئے شاہ بھاج پہ گئے قبلہ سامنے منہ سورج کی طرف کیا ہوا ہمارے یہاں ہے ہمارا قبلہ پاکستان بالکل بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جدھر سورج جا رہا کیونکہ سورج بالکل بیت اللہ کے اوپر سے جا کے غروب ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا ادھر ہے یمن والوں کا دوسری طرف جو اس طرف نکل گئے ان کا تو مشرق کی طرف ہوگا وہ صاحب بالکل بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں نظر آ رہا ہے مگر انہوں نے سورج کی طرف کیا وہ پرانی ڈھائی چڑی ہوئی ہے نا. کہ جی جدر سورج ہے ادھر قبلہ ہے تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب یہ جو کالا سا گھر نظر آ رہا ہے منہ ادھر کرو یہ قبلہ ہے ادھر کدھر کی کیا کہا ہم؟ نہیں کیا ایک دفعہ کار, دو دفعہ کہا تیسری دفعہ پھر ان کا ہم زبان آدمی ڈھونڈ کے لایا بندہ تم اپنی زبان میں سمجھاؤ سا. اس نے اسے سمجھایا اس نے منہ کیا اور پھر اس کو کہا کہ ہم نے تمہارا بات نہیں مانا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے پنجابی کی بات مان لی ہم نے اس کا بات مانا ہے کیونکہ ہماری قوم کا قبیلے کا ہے اس لیے میں نے اس کی بات مانی یہ ایک چیز ہوتی ہے اڑ گئی اڑ گئی تو اس میں چونکہ وہ ان کے اندر پیدا ہوئے بڑا مشکل ہوتا ہوں. ایمان بلّا ان کے لیے مشکل نہیں ہے جب پر بھی ایمان لے جاتے جب وہ کہتے ہیں کہ لو شا اللہ شاہ اللہ علام اللہ کا اگر اللہ چاہتا ہمیں ادا دینا تو فرشتہ نازل کرتا تو فرشتوں پر ایمان تو ہے نا اللہ پر بھی ایمان ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں خیرات دیتے ہیں حج کرتے ہیں لبیک اللہ عمل اللہ شریق اللہ کا یہ انہی کا تلبیہ ایک جملہ اسلام نے کاٹ دیا اس میں سے اللہ شریک ان تم کو ہو سوائے اس شریک کے کہ تو اس کا بھی مالک ہے اور جو اس کی ملکیت میں ہے تو اس کا بھی مالک ہے وہ جملہ اسلام نے نکال دیا اللہ شلا کوئی نہیں ہے کوئی شریک نہیں لاشریک ایمان بے رسالت مشکل رہا ہے اب بھی جو منکرین رسالت ہیں منکرین حدیث ہیں ان کی سوئی اسی پیڑی ہوئی ہمارے جیسا بندہ بکریاں چراتا رہا کمبل پہ سوتا رہا اسکول نہیں دیکھا اب ہمیں باؤنڈ کر دیا جائے کہ یہ محمد کے منہ سے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ قانون ہے کہتے ہیں نہیں ان پر بھی بھاری ہے محمد کی رسالت پر ایمان ایمان باللہ بھاری نہیں ہے اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ ادھر سے آؤ گے تو قبول ہوگا شیطان کے لیے رب کو سجدہ کرنا مشکل نہیں وہ آج بھی کرنے کے لیے تلا بیٹھا ہے مشکل آدم کو سجدہ کرنا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے مٹی سے بنا کا لکھ تینا کہنے لگا میں اس کو سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا تم پالٹ کس نے کہا کا سجدہ کیوں نہیں کیا خالا اسد علمان خلقتا تین کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا اللہ نے فرمایا پھر کوئی نجات نہیں عیسا علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی شیطان سے یہ کہا کہ اگر تو توبہ کر لے آج بھی تو, تو راضی ہو تو ہم اللہ سے بات کریں بات ہوئی اللہ نے فرمایا آج بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر لے معاف کر دو بات شرط وہی ہے تیرے لیے وہی شک اللہ نے وہی شک رکھی نبی کا نہیں ہے فلاد رب کا لا یو میں نو نہ منہ کا فیما تیرے رب کی قسم ان کا ایمان قبول نہیں ہے جب تک تجھے جج نہ مان لے تجھے حکم نہ مان یہ کہتے ہیں جی مرکز ملت مرکز ملت اس وقت محمد رسول اللہ تھے دیکھیے اس وقت حضور تھے مرکز ملت اپنے زمانے کے لوگوں کے جب وہ چلے گئے ابو بکر مرکز ملت بن گئے آج ہمارے لیے مرکز ملت ہوا ہے جو ہمارا حاکم ہے اور وہی اللہ ہے اور وہی رسول ہے اور قرآن میں جہاں جہاں بھی کہا گیا آتی اللہ وتی رسول سے مراد مرکز ملت کی اطاعت ہے تو سرکار آج تو باون ملک کے مسلمانوں کے باون ہی مرکز مل رہے باون ہی اللہ اور رسول ہو گئے ہیں پھر بعد افاسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ملک اللہ رسول اٹھ کے دوسرے ملک کے اللہ رسول پر چل پڑتا ہے اور وہ گاڑی لے کے بگا کے لے چلا جاتا ہے کتنے اللہ رسول ہیں تمہارے مسئلہ صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے ادھر سے جان چھوٹ جائے اور یہ پڑھے لکھے اکسفورڈ والے ہمارے اللہ رسول بن جائے کوئی ہمیں تانا نہ دے کے ان پڑھ کے پیچھے چل رہے ہو جیسے ہماری پرائم منسٹر کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ جہلوں کا قانون تھا جہلوں کے لیے تھا الٹریٹس نے بنایا تھا اور الٹریٹس کے لیے تھا ہم پڑھے لکھے لوگ اپنے قانون خود بنائیں گے وہی شرط ہے جسے محمد کی رسالت پر اعتراض ہے کا ایمان باللہ قبول نہیں تو یہی وہ بھاری پتھر ہے جسے چوم کے چھوڑ دیتے ہیں لوگ نبی کی شخصیت پر ایمان اور پھر اس کے سامنے سپر ڈال دینا میں یو تیر رسولہ فقط اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت اب جنرل پاور فٹارنی اٹارنی ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں یو تیر رسولہ فقط اطال جس نے رسول کی اطاط کی اس نے اللہ کی اطاط کی ما آتاکم الرسول اور جو چیز بھی تمہیں رسول دے دیتا ہے اس کو لے لو وہ ماں نہا کم ان فنتا ہو اور جس سے تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ اس کا نام دین ہے ان کے پاس جنرل پاور آف اٹارنی ایک صاحب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاج کی فضیلت پر بات کر رہے تھے تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کے کی سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے ہر سال حج کریں آپ خاموش ہیں دوسری دفعہ پھر اس آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول کے ہر سال ہم حج کریں آپ خاموش ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا پتہ چل گیا ناگوار گزر رہی ہے جب. بندے نے پھر سوال کر حضور نے کوئی جواب نہیں دیا وہ جب و خاموش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جائے دیکھیے محمد کی ہاں فرض ہے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم سب کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم میں سے کتنے یہ استطاعت رکھتے ہیں لوگوں وہ سوال کیوں کرتے ہو جس کا جواب تمہارے لیے مشکل ہو جائے بڑا بد بخت وہ شخص جس کے سوال کی وجہ سے میری امت پر شکنجا کسا جائے دادا صحابہ سوال نہیں کرتے تھے جو بھی سوال قرآن حکیم نے کوٹ کیے ہیں اور اس میں اللہ نے فتوا دیا وہ بھی مسائل سوشل مسائل کے بارے میں صحابہ کہتے ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی بدو آئے پھر وہ لطف لے لے کے سنا کرتے تھے اس لیے کہ بدو تو پتا تھا کہ بھائی یہ سا آدمی ہے اجڑ آدمی ہے لہٰذا اللہ اور رسول اتنے جلدی ری ایکٹ نہیں کرتے تھے یہ لوگ تو محزب تھے انہیں تو بتا دیا گیا تھا کہ کیا حدود ہیں کس طرح بیٹھنا ہے رسول کے پاس وہ جڑ لیکن آپ دیکھیں آ کے اٹھتا ہے مجلس سے اور کہتا ہے اللہ اتوب و ولا کا والوب محمد اے محمد میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں محمد سے توبہ نہیں کرتا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا فرمایا آرافل حق اہلے اس بندے نے حقدار کا حق پہچان لیا ہے محمد بھی سو بار اسی سے استعلفات جگہ وہی ہے توبہ کرنے روکا گیا سوالوں سے وہی نازل ہو گئی فرمایا نشیا ان تبدیل تسوکم اے ایمان والو وہ سوال مت کرو جس کا جواب تمہیں دیا جائے اور پھر تمہیں کروا لگے قرآن اگر قرآن کے نزول کے درمیان سوال کرو گے تو بتا دیا جائے گا پہ. کوئی بندہ اٹھ کے کہیں بتائے میرا باپ کون کتنی بڑی بات ہو سکتا کہ جس سے تیری ماں کا نکاح ہے وہ تیرا باپ نہیں پردہ پڑا ہوا تو بہتر نہیں اسی طرح غسل کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول گرم پانی سے گسل کرنا چاہیے حضور نے منہ پھیر لیا تین بار سوال آیا تین بار حضور نے جواب نہیں دیا بندہ خاموش ہو گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پر گرم پانی سے گسل کرنا فرض ہو جاتا اور گرمیوں میں تم میں کون یہ استطاعت رکھتا اور اگر میں کہہ دیتا نہیں ٹھنڈے پانی سے کرنا غسل تو پھر تم پر ٹھنڈے پانی سے گسل کرنا فرض ہو جاتا اور سردیوں میں تم میں کون اس کی استطاط لوگوں وہ سوال کیوں کرتے جو تمہیں بتا دیا جاتا اتنا لو اس پر عمل کر اس کا مطلب ہے کہ نبی کی ہاں اور نہ فرض ہے نبی ہاں کہہ دے تو فرض ہو جاتا نبی نہ کر دے تو تحریم ہو جاتی یہ مت کرو اب اس طرح سے نبی کے سامنے ان کی یہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے انہوں نے یہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے میڈیسن میں جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہیں یہ صاحب جو ہیں یہ بلڈ کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں یہ فلاں ہیں اب اس نبی کی بات ماننا اور اس طرح بلائنڈ فیتھ لے آنا کہ وہ جو اسکول بھی نہیں گئے ان کی طبیعت پر بڑا جبر ہے اور اللہ کو معلوم ہے اللہ کو معلوم کہ میں نے کہنا ہے آدم کو سجدہ کرو شیطان نے سجدہ کوئی نہیں کرنا اسے پتا تھا اللہ نے اسے وہاں پکڑا ہے جہاں اس کی کمزوری تھی اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے پروردگار فتنوں سے بچائے کبھی کسی آدمی کو اپنے تقوے کا زوم نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ بلیک ہول ہیں فروردگار اسی میں پھنسا دے گا کوئی بندہ نماز وقت پر پڑتا ہے تہجد بھی پڑتا ہے اور باقیہ نوافل کا بھی اتمام کرتا ہے تسبیحات بھی پڑھتا ہے لیکن عورت اس کی کمزوری ہے اللہ سے دعا کرے اللہ اسے فتنے میں نہ ڈالے کوئی آدمی عورت سے بھی بچتا ہے نماز کا بھی اتمام کرتا ہے درس و تدریس بھی کرتا ہے پیسہ اس کی کمزوری ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے پیسے کے فتنے میں اترا اللہ کو معلوم ہے لہذا شیطان نے کیا کہا رب دماغ وہی نہیں اللہ جسے تو نے سبب بنا دیا ہے تمہیں پتا تھا میں نہیں کروں تکوے کا زوم تھا اس ایک سجدے پہ اسے پورے سجدوں کا زمین آسمان کا ہے کہ زمین و آسمان کا چپا خالی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہیں کیا وہ رب بڑا عبادت گزار ترقی کر کے پروموٹ کر دیا گیا ہے ملائکہ میں آنریری ملاکا جیسے ہوتا ہے نا آنریری ملتی ہے کسی کو اعزازی رکنیت مل جاتی ہے اس کو فرشتوں کی آنریری جو ہے وہ ممبر شپ ملی ہوئی تھی لہٰذا جب اللہ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو تو وہ آنریری جو ان کی ممبر شپ تھی وہ گلے کا پندا بن گئی نہ ہوتا فرشتوں میں تو بٹ جاتا درس دیا کرتا تھا فرشتوں کو جب اللہ کا جلال اور اس کی عظمت بیان کرتا تھا تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے رو رو ایک سجدے کے جال میں اسے سجدوں پر فخر تھا سجدے میں آ کے ڈبویا اللہ بڑی عجیب بات ہے سنت اللہ کی کہ جو ڈاکٹر جس چیز میں اسپیشلسٹ ہوتا اسی میں اس کی موت آتی اسی بیماری میں مبتلا ہو ڈائنی لیڈی ڈاکٹر ہے بڑی مشہور و معروف ہے مگر اپنے یہاں اولاد کوئی نہیں ہے کتنی بے اولاد آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے دے دے اپنی کوئی نہیں سجدوں کا فخر تھا سجدہ سبب بنا دیا پروردگار نے اس کے راندہ درگاہ کرنے کے لیے تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ محمد کی بشریت ان کے سامنے ایک آڑ ہے وہ جھکنے نہیں دے اور شرط رکھ دی کسی رستے سے آنا جو رسالت پر ایمان نہیں لاتا اللہ پر ایمان لائے وہ ابو جہل اللہ پر ایمان تھا جب بدر کے لیے نکلا تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے لپٹ کے رو رو کے دعائیں کر کے آیا ہے اللہ پر ایمان تھا خود کو حق پر سمجھتا تھا اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ عما آر حقا اللہ ہمیں حق ہی حق دکھا ورژ نے اور پھر اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما ایسا نہ ہو کہ ہمیں باطل حق نظر آنے لگ جائے اور ہم اس کی خاطر گردنے کٹا دیں اور بعد میں پتا چلے کہ یہ سراب تھی حق, حق نظر آئے اور پھر اس پر چلنے کی توفیق اتافرما کلر بلائنڈ جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ریڈ کلر جو ہے گرین نظر آتی تو ایسا نہ ہو کہ ریڈ گرین نظر آنا شروع ہو جائے اور ہم اپنے بچے بھی اس میں جمع کروا دیں اور اپنی جانے بھی دے دیں اور مال بھی کھپا دیں